الحمد رب اللہ ربین محمد رسول اللہ وسلم علیہ صحابی تدابیہ آج یہ چھٹی نششت ہے اس سے پہلے پانچ نشستیں باب الدب کی شرح پر گزر چکی ہیں گشتہ درس کھڑے کے تعلق سے تھا جس میں ہمارے شیخ محترم نے بڑی علمی اور دقیق اور تحقیقی گفتگو فرمائی اور اس بات کو راضی قرار دیا جو محققین علماء اور محدثین کا قول اور مسلک اور منحج ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا جائز نہیں حرام ہے مجبوری کی شکل میں انسان کے لیے جائز ہے اب تک الحمد للہ گیارہ حدیثیں ہم پر چکے ہیں آج سے بارہویں حدیث کی شیخ ہمارے شروعات فرمائیں گے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں کچھ اور نہ مزید کہتے ہوئے شیخ کو بڑے ادب رحت اللہ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ شیخ اپنے گردگو کا آغاز فرمائے اور ہمیں اپنے علم سے مستفید فرمائے اللہ تعالیٰ سے محترم کی خوات فرمائے اور ان سے ہمیں علم حاصل کرنے اور جو کچھ علم ٹھیک ہے ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دامین جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفح>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 قابل احترام محترمی قدیل تو محمد مختار مدنی حافظ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں ایک انسان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ایک سعادت اور شرف کی چیز ہے اور اس سے بڑھ کر شرف یہ ہے کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی کو علم و عمل کے اعتبار سے عقیدے عبادات اخلاقیات اور معاملات اور تمام امور میں ان تمام امور کے اعتبار سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پابند بن جائے اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا دین دیا جس کے لیے بقا ہے قیامت تک کے لیے اور اس دین کی تعلیمات میں عدل ہے اور فلاح ہے سارے سماج کے لیے ایک انسان اپنی انفرادی زندگی میں اگر ان اصولوں اور آداب کا اہتمام کرتا ہے تو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اس کے لیے سعادت کے دروازے کھل جاتے ہیں کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں اسی طرح سے جس گھر میں یہ اسلامی آداب زندہ ہوں ان کا اہتمام کیا جائے اس گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت آتی ہے لہٰذا دنیاوی اصولوں کو یا مغربی اصولوں کو اپنانے کی بجائے ایک مسلمان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں اپنی ذات میں اپنے گھر میں اپنے اطراف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے یہ کوشش جو جب دعوی سینٹر کے ذریعے سے ہو رہی ہے یہ بھی اسی مقصد کے تحت ہے کہ قرآن و سنت کی دعوت عام ہو اور رسول اکرم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو تعلیمات عام ہو زندگیوں میں آئیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں اللہ رب العالمین ان تمام ذمہ داران کو اور متعاونین کو اور خصوصاً شیخ محترم کو جزائے ادا کرنا ہے پچھلے درس میں ہم نے حدیث نمبر گیارہ کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم حدیث نمبر بارہ اور اس سے آگے باقی حدیثیں دیکھیں گے اگر گنجائش رہی تو انشاءاللہ آج ہی ہم آخیر تک اس باب کو مکمل کریں گے اگر وقت نہیں مل پایا تو ان اس کو اگلے درس میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ ہمارا باب باب الدب مکمل ہو جائے کیونکہ اس سے آگے رمضان بھی ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے حدیث نمبر بارہ اور تیرہ کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ حدیث کی نمبرنگ میں فرق ہونے کی وجہ کیا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ حدیثوں کو ایک ساتھ ذکر کر کے ان پر ایک ساتھ حکم بھی لگاتے ہیں یا ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں کس کتاب میں بعض اوقات ایک ہی موضوع کی ہونے کی وجہ سے یا ایک ہی راوی سے اور ایک ہی عنوان پر ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی زیادتی اس میں ہونے کی وجہ سے کوئی اس کو ایک نمبر شمار کرتا ہے کوئی دو اس کو الگ الگ نمبر دیتا ہے اس سے بھی نمبر میں فرق ہو جاتا ہے ابن حجر الرحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ انہ قال،, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تعلى احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال ولتكن اليمنى ولتكن اليمنى اولهما اولهما تنعل واخرهما تنزع وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي احدكم في نعل واحده ولينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا متفقن, علی، متفقن علیہ یہ دو حدیثیں ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک ساتھ ذکر کی ہے اور ان دو حدیثوں میں کئی آداب ہیں اور کئی احکام ہیں اور اخیر میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ان دونوں کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں کی دونوں حدیثیں متفقن علیہما ہیں یعنی ان دونوں پر امام البخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے بعض اوقات لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ متفقن علیہ کا مطلب کیا ہے بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ متفق علیہ کا مطلب ہے کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ حدیث ہے صحیح ہے اس اعتبار سے تو نتیجہ وہی ہے لیکن معنی اس کے کیا ہے معنی یہ نہیں ہے معنی یہ ہے کہ اس پر امام البخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے انہوں نے دونوں نے اپنی کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان حدیث کا اخراج کیا ہے ان حدیثوں کو روایت کیا ہے تو متفقن علیہ امام النوی کی اصطلاح ہے جو انہوں نے شروعات میں سب سے پہلے ذکر کی اور وہیں سے یہ امت میں متداول ہے علماء اس کو بولتے آئے ہیں کہ یہ حدیث متفقن علیہ تو وہ حدیث جو بخار اور مسلم دونوں میں ہو اس کو متفقن علیہ کہتے ہیں اس اعتبار سے جب دونوں آ... کتابوں میں یہ حدیث ہوتی ہے تو امت کا اتفاق اس پر بھی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن یہ اس کا تقاضا ہے اس کا نتیجہ ہے اصلاً اس کے معنی یہ ہے یہاں پر ابن حجر نے کہا کہ وہ سے مراد وہی راوی جو پہلے گزرے ہیں یعنی ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ ان حدیثوں کو حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے معنی کیا ہے وہ انہ کال قسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جب تم میں سے کوئی شخص جوتیاں یا سینڈل یا اس طرح کی چیز پہنے پاؤں میں تو وہ شروعات کرے دائیں سے یعنی دائیں پاؤں میں پہلے جوتی پہنے وہ ادھر نظر فلیب اور جب جوتیاں اتارے تو بائیں سے شروعات کرے لیفٹ ول تک ان تک انلنا ضروری ہے چاہیے کہ پہننے کے اعتبار سے دایاں پاؤں مقدم ہو آخر ہوما تنزا اور آخری ہو جوتیاں اتارنے کے اعتبار سے یعنی دائیں پاؤں کے لیے یہ اصول اپنانا چاہیے کہ پہننے کے اعتبار سے وہ پہلا ہو اور جوتیاں اتارنے کے اعتبار سے وہ آخری ہو یعنی پہلے بائیں پاؤں کی جوتیاں اتاری جائیں یا سینڈل یا چپل یا جو بھی انسان پہنتا ہے تو یہ قاعدہ اس کے لیے ہے وعنہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدہ اور انہی سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایک جوتی میں نہ چلے یعنی ایک جوتی پہن کر نہ چلے ولی ولیون علاما او اولی اخلا چاہے وہ یعنی یہ کرے کہ دونوں کو پہن لے یا تو دونوں کو پہن لے یا پھر دونوں کو اتار دے یعنی کسی کو چلنا ہے تو چلنے میں دو صورتیں اس کے لیے ممکن ہیں شرحان اس کی اجازت ہے یا تو وہ چلے دونوں جوتیاں پہن کر یا پھر وہ چلے دونوں جوتیاں اتار کر یہ نہ کرے کہ ایک جوتی پہن لے اور ایک پاؤں اسی طرح سے بغیر جوتی پہنے ہو اور اسی طرح سے ننگے پیر وہ چلنے لگے تو اس طرح سے چلنے سے حدیث میں ہم کو منع کیا گیا ہے ان دونوں حدیثوں کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے گویا کہ یہ دونوں سے چونکہ ایک ہی معنی میں ہیں یعنی جوتیاں پہننے اتارنے کے اعتبار سے اور چلنے کے اعتبار سے تو ابن حجر رحمہ اللہ نے دونوں پر حکم لگاتے وقت میں دونوں کو جوڑ کے حکم لگایا کیونکہ بات دونوں میں ایک ہی عنوان سے متعلق ہے آئیے ایک ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حدیث نمبر بارہ جو ہے یہ تیمن کے سلسلے میں ہے دائیں کے سلسلے میں ہے اور حدیث نمبر تیرہ جو ہے اس میں چلنے کا بھی اضافہ ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں آگے اس تعلق سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اسلام میں دائیں کو ترجیح دی گئی ہے اور ان چیزوں میں جو زینت اور اکرام کی ہوں اس سے پہلے کہ ہم اس عنوان پر گفتگو کریں ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں جس میں ایک قائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے فرماتی ہے اناشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم يحب مستطاع فی شنی ہی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیمن کو جہاں تک آپ کی استطاعت تھی جہاں تک آپ کے لیے ممکن تھا پسند کیا کرتے تھے ساری چیزوں میں فی تہوری و ترجلی ہی وہ ہی تہور میں وضو میں یا اسی طرح سے ترجل میں یا تہور میں آپ پاکی میں کہہ سکتے ہیں لیکن تہور عام طور سے وزو کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے کہ تہور ہی اپنے وزو میں اپنے ترجل کنگی کرنے میں اور تنا جوتیاں پہننے میں ان سب میں آپ دائیں کو پسند کرتے تھے یعنی دائیں کو مقدم کرنے کو پسند کرتے تھے تیمن کس کو کہتے ہیں تیمن یمین کو پہلے کرنے کو کہتے ہیں یمین رائٹ کو کہتے ہیں رائٹ ہینڈ رائٹ لیگ دائیں طرف دائیں جانب جسے آپ کچھ تقسیم بھی کریں تو آپ یعنی مٹھائی ہے پھل ہے کچھ بھی چیز ہے چائے ہے تو آپ اس کو دائیں طرف سے تقسیم کریں گے یعنی آپ کی دائیں جانب جو شخص بیٹھا ہے آپ پہلے اس کو دیں گے اور پھر اس کے بعد آگے جو سلسلہ چلے گا چاہے وہ مشروب ہو یا کھانے کی چیز ہو یا مٹھائی کا ڈبا ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو دائیں کو مقدم کرنا یہ اسلام میں ایک عام قاعدہ ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل تیمن ہے اللہ یہ کہ اس کے برعکس دلیل ملے یعنی جتنی بھی مطلوب چیزیں ہیں ایسی چیزیں جن میں زینت اور اکرام ہے جس کے اندر کوئی فضیلت کی بات ہے اس میں تیمن کو ترجیح دی جائے گی ہاں جس کے اندر کراہت والی چیزیں ہیں ایسی چیزوں کے اندر بائیں کو ترجیح دی جائے گی مثال کے طور پر یعنی مسافہ کریں گے دائیں ہاتھ سے کریں گے یا اسی طرح سے یعنی آپ دیکھیں سلام پھیرنے میں دائیں کو پہلے کیا گیا ہے اس کے بعد اسی طرح سے اور کئی معاملات ہیں جن کے اندر دائیں کو ترجیح دی گئی ہے دایاں پہلے ہوگا تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور اس میں تین چیزیں بطور مثال نے ذکر کی لیکن ایک قاعدہ بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک ہو سکے دائیں کو ترجیح دینا زیادہ پسند تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیامن مستحب ہے بلکہ بعض چیزوں میں واجب ہے جیسا کہ ہم پچھلی حدیثوں میں دیکھ چکے ہیں جیسے شیطان اگے بھی آئے گا انشاءاللہ تو اس میں بھی ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے امام بخاری نے کتاب الصلاه 426 پر اور امام مسلم نے کتاب الطahara 268 پر اس حدیث کو روایت کیا ہے ابن بطال رحم اللہ فرماتے ہیں وہ بدو صلی اللہ علیہ وسلم بالمیامینی بالمیامینی فی شأنه کله والله اعلم هو علی وجه التفاؤلی من اهل الیمین بالیمین لأنه صلی اللہ علیہ کا فرماتے ہیں ابن بطال کی شرح بخاری کی اس میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں سے تمام امور میں شروع کرنا اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ یہ اشتہاد یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سرار سے کوئی روایت اس کی علت کی نہیں ہے تو یہ اشتہاد کہہ رہے اہل علم کا ادب ہوتا ہے کہ وہ اللہ عالم کہتے ہیں بطور اتواظ اور بطور احتیاط بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سب تو بول دی اور پھر والم کہہ رہے اعتراض غلط ہے کیوں اس سے کہ انسان اپنی تحقیق پیش کرے اور اس کے بعد بھی اس بات کا احتمال تسلیم کرے کہ اس میں غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے تو اس اس صورت میں انسان واللہ عالم کہتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے مجھ سے زیادہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو وہ بد فیشن کل ہی، یہ کیوں آپ دائیں کو ترجیح دیتے تھے کہتے ہوفاین کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جنتی اور جہنمی دو طبقے بیان کیے اور مقربین کے علاوہ دو لوگ بیان کیے ایک دائیں والے ایک بائیں والے اسی طرح جو آدمی جس کے یعنی جو جنتی ہوگا اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جو جہنمی ہوگا اس کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے تفاعل کرتے ہوئے اس سے فعال لیتے ہوئے اس کو تسلیم کرتے ہوئے آپ نے اچھا مانا اس سے لیتے ہوئے اس کو خیر کے طور پر قبول کر کے آپ نے یہی مانا لیتے ہوئے یمین کو ترجیح دی کہ یمین اچھا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک جنتیوں کے لیے یمین ہے اور جہنمیوں کے لیے شمال ہے تو آپ نے خیر کے لیے عزت اور اکرام کے لیے کیونکہ جس آدمی کے دائیں ہاتھ میں امان نامہ دیا جائے وہ اس کا اکرام ہونے والا ہے اس کے لیے جنت ہے اس کے لیے انعام ہے اس کے لیے خیر کا وعدہ ہے اس کی عزت ہے لیکن جو آدمی جہنمی ہے اس کے لیے بائیں ہاتھ پہ نام عمال دیا جائے گا اس کے لیے ذلت ہے عذاب ہے برائی ہے اس کے لیے یعنی جہنم کی ساری گندگیاں ہیں۔ تو دائیں کو ترجیح دینے میں یہ فعل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لیا ہے فال کا لب سنتے بعد لوگ چونک جائیں گے کہ یہ کیا معنی ہے فال ہمارے یہاں پر جو لیا جاتا ہے بہت ساری خرافات اس میں ہوتی کسی کا نام ہے قرآن میں چھری ڈال کے نکالتے ہیں اچھی فال ہے یا کسی اور بھی شگن وغیرہ لیتے ہیں اسلام میں یہ نہیں ہے ہاں اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی سوچ رہا ہو بیٹھ کے کہ معلوم نہیں اس میں اس کام میں کامیابی ہوگی کہ ناکامی ہوگی اور اچانک کوئی آدمی کسی کو پکار کے کہے یعنی یا فوزان اس طرح سے کہے تو فوزان کامیابی کو کہتے ہیں تو اگر وہ سوچ رہا ہے تو اس سے مانا لے اچھے مانا لے اللہ کی طرف سے کہ میرے ایک خیر کا پیغام ہے یا اس سے اچھا مانا لیا جا سکتا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا تو یہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے اعتبار سے اور اللہ کی طرف سے خیر کی امید رکھتے ہوئے اس طرح کے لفظ سے مانا لینا تو یہ چیز اچھی مانی گئی اسلام میں اس سے کوئی تقدیر بدلتی ہے یا کسی کے بولنے سے کچھ ہوتا ہے اچھا یا برا نہیں بلکہ ایک انسان کے لیے دل میں پختگی پیدا ہوتی ہے تو یہ فعال ہے تو آپ الفاظ جو اچھے ہوتے ہیں اس کو قبول کیا کرتے تھے تو دائیں سے آپ نے یہ مانا لیا یمین والے اچھے ہوتے ہیں یمین خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے لہذا آپ نے ساری عزت کے اور اکرام کے اور خیر کے کاموں کے لیے آپ نے اس کو یعنی دائیں کو اپنایا اس طرح سے ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا ہے دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ دائیں کو مقدم کرنا تیمن ہے کہ آدمی مثال کے طور پر جیسے جوتے پہنتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک ہی دائیں میں ہی پہنے گا اور دائیں کو چھوڑ دے گا نہیں بائیں میں بھی تو پہنے گا لیکن سوال یہاں پر تیمن میں یہ کہ تقدیم کس کی ہے پہلے کس کو رکھا جائے تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے پہلے کس کو رکھا ہے قرآن کریم میں جہاں بھی یمین اور شمال کا ذکر آتا ہے آپ دیکھ لیں وہاں پر یمین آپ کو پہلے ملے گا اور شمال بعد میں ملے گا دایا پہلے ملے گا بایاں بعد میں ملے گا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورت الواقعہ میں اور کئی مقامات ہیں سورت الواقعہ میں آیت نمبر ستائیس میں اسحابل یمین کا ذکر کیا ہے. جنتی دائیں ہاتھ والے دائیں طرف والے اور الواقعہ آیت نمبر اکتالیس میں اصحاب الشمال کا ذکر کیا یعنی بائیں طرف والے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے مقدم رکھا تذکرے میں اصحاب الیمین کو اور اس کے بعد مؤخر کیا بعد میں رکھا اصحاب الشمال کو تو اس اعتبار سے مقدم اور مؤخر کرنا اس ترتیب میں یمین اور شمال ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا قاف میں آیت نمبر سترہ اٹھارہ میں جب لپک کر لینے والے وہ دو فرشتے دائیں اور بائیں جو بیٹھے رہتے ہیں جو بھی زبان سے اس کے کوئی لفظ نکلتا ہے جو بھی بات اس کے زبان سے نکلتی ہے وہ فوراً اس کو لینے والا اس کے پاس موجود ہے یعنی لپک کر اس کو لکھ لینے والا اس کو محفوظ کر لینے والا موجود ہے تو فرشتوں کا جب ذکر کیا تو اللہ نے پہلے کو کہا دائیں اور پائیں. آپ قحف کا ذکر دیکھیں. یا اس طرح سے کئی اور مقامات آپ دیکھیں قرآن کریم میں آپ کو ملے گا کہ اللہ نے دائیں کو پہلے رکھا اور بائیں کو بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی تھی کہ اللہ رب العالمین کی ترتیب کو آپ بہت اہمیت دیتے تھے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی حدیث ہے جو مشہور حدیث ہے حج کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج انہوں نے ذکر کیا فرماتے ہیں فلما دنا من الصفا قرأ جب اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے سفار مروہ کی سعی کی جاتی ہے حج میں تو آپ یعنی جب صفا سے قریب گئے تو اپ نے ایت پڑھی کیا ایت تھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا اور مروہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں شا... شا... اللہ. تو آپ نے اس کے بعد کہا اب بد اللہ بھی. کہا کہ میں وہیں سے شروع کروں گا میں پہل وہیں سے کروں گا جہاں سے اللہ نے پہل کی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے پہلے کیا ہے میں اس کو پہلے رکھوں گا بد دب تو آپ نے سی کی شروعات صفا سے کی معلوم ہے کہ اللہ نے صفا مروا کا ذکر جب کیا صفا کو پہلے مروا کو بعد میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اخذ کیا اسی طرح سے قرآن کریم میں آپ دیکھیے شمال بعد میں ہے یمین پہلے ہے اس لیے زینت کے کاموں میں اکرام کے کاموں میں یمین کو مقدم کرنا چاہیے یہ قاعدہ ہے ہمیشہ کے لیے امام مسلم نے حدیث جابر کو روایت کیا کتاب الحج میں حدیث نمبر 1218 امام الحلیمی کہتے ہیں ابن حجر نے بھی اس کو ذکر کیا اور سنانی نے بھی ان کا قوسب السلام میں ذکر کیا ہے کہتے, کہتے کہ ایک انسان یعنی لباس کو پہننے میں تو دائیں مقدم کرے گا لیکن لباس یا جوتیاں یا موزے یا قمیص وغیرہ جو بھی ہے اس کے آستین اس کو نکالتے وقت میں اتارتے وقت میں وہ بائیں کو مقدم کرے گا کیوں لئن لب کراما اس لیے کہ لباس کا پہننا چاہے جوتیاں ہو یا اسی طرح سے قمیص وغیرہ ہو تو یہ کرامت ہے یہ اکرام کی چیز ہے شرف کی چیز ہے لے ان للبدن تو اس لیے کہ جوتیاں جب آدمی پہن رہا ہے تو بدن کے لیے حفاظت ہے آدمی جب چلتا ہے تو پاؤں میں کانٹا چپ جائے یا کانچ یا کسی اور پتھر ٹھو کر لگ جائے اس سے بچنے کے لیے انسان جوتیاں پہنتا ہے و وزینت بھی ہے اور حفاظت, حفاظت بھی وقایہ بھی ہے لئنہو وقایت للبدن فلما کانت الیمین اکرم من اليسرہ بدع بها فی اللبس و اخرت فی النزع کہتے ہیں جب یہ معلوم ہوا کہ یمین دائیں قدم بائیں قدم سے زیادہ مکرم ہے تو اس اعتبار سے پہننے میں اس کو مقدم رکھا جائے گا اور اتارتے وقت میں اس کو مؤخر کیا جائے گا یعنی دائیں کو مقدم کیا جائے گا اور بائیں کو پہنتے وقت مخر کریں گے اور اتارتے وقت میں مقدم کریں گے لَهَا أَدْوَمْ مِنْهَا أَكْثَرٌ کہ یعنی ایک انسان جب جوتیاں پہن رہا ہے پہلے پہن لیا تو کرامت اس کو پہلے نصیب ہوئی زیادہ وقت اس کو ملا اکرام کا جوتیوں میں وہ زیادہ دیر تک رہا اتارتے وقت بعد میں اس کو اتارا گیا تو زیادہ دیر تک وہ اس شرف کو حاصل کرے جو جوتیے پہننے کا ہے اور حفاظت کا ہے تو کہا کے لی تکو نل کرا مت الحا ادوم و حص و اس شرف میں اس کو زیادہ دوام اور کثرت نصیب ہو سب السلام میں سنانی نے بات کہی ہے تو یہ اسلامی ادب ہے کہ ایک انسان اگر لباس پہنتا ہے تو اس میں دائیں مقدم کرے بائیں سے اب اس میں کئی چیزیں داخل ہیں مثلاً قمیض پہنتا ہے انسان تو قمیض میں پہلے دائیں ہاتھ ڈالے گا پھر بایاں اسی طرح سے پائجامہ پتون وغیرہ پہنتا ہے اس میں پہلے دایا پاؤں اور پھر بائیں تو یہ سارے مقامات ہیں جس میں دائیں کو مقدم کریں گے مسجد میں داخل ہوں گے ضمن مسجد میں داخل ہوں گے وہ شرف ہے کراما ہے خیر ہے اس میں پہلے آدمی دائیں قدم رکھے گا نکلتے وقت پہلے بائیں قدم اس لیے کہ دوام مسجد میں مطلوب ہے اور زیادہ شرف کی چیز ہے تو بائیں قدم سے باہر جائے گا لیکن بیت الخلا میں معاملہ الٹا ہو جائے گا وہاں ضرورت کے لیے جاتا ہے کوئی آدمی بتا رہے شرف وہاں نہیں جاتا وہ کوئی کرامت نہیں ہے کہ فلاں آدمی کی عزت کے لیے اس کو وہاں بٹھا دیا جائے یہ تو شرف کی چیز ہے نہیں لیکن مسجد میں بٹھایا جائے مسجد میں جائے آدمی وہ شرف اور کرامت اللہ کا گھر ہے وہاں بندے کا اکرام ہوتا ہے آنے والا اللہ تعالی کا مہمان ہوتا ہے حدیثوں میں آیا اس طرح سے لیکن بیت الخلاء نہیں اس کا معاملہ بالعکس ہے وہاں پر جاتے وقت بایاں قدم پہلے اور دایاں بعد میں اور نکلتے وقت دایاں پہلے باہر اور بایاں بعد میں تو اس طرح سے جو ہے اس کو یاد رکھا جائے تو یمین کو مقدم کرنا یہ اسلامی آداب میں سے ایک اہم ادب ہے اس کی تفصیل اور بھی آگے آئے گی اب آئی حدیث نمبر چودہ دیکھتے ہیں جس میں اسی سے اسی تعلق سے اور بھی باتیں آئی ہیں حدیث نمبر تیرہ ہم دیکھتے اس کے گی. ابو رضی اللہ عنہ سے ہیں جميعاً أو جميعاً یہ بھی حدیث بخار مصطف جیسے پچھلی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں سے کوئی بھی شخص ایک جوتی پہن کر نہ چلے چاہے تو انہیں دونوں کو ایک ساتھ پہن لے یا پھر دونوں کو ایک ساتھ اتار دے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک جوتی یا ایک چپل پہن کر چلنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے بعض علماء نے اس کو یعنی مقروح کہا ہے اور بعض نے اس کی سختی بیان کی ہے جس حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے چلے وہ حدیث ضعیف ہے ایک جوتے میں چلنے کی موانت اس تعلق سے اور بھی حدیث ہے مثلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قطع شس احدكم فلا يمشي في الاخرى حتى يصلحها کب ہو سکتا ہے ایسا جب اس کا جوتی کا جو ہے سٹرپ ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں سینڈل وغیرہ ہے اس کی سٹرپ ٹوٹ جائے تب جا کے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک आदमी کہ ٹڑ گئی چلو ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں اپ نے فرمایا جب تم میں سے اذا قطع جب تم میں سے کسی کی کتصما ٹوٹ جائے جوتی کا، فلا یم شفی الخرا وہ دوسری میں نہ چلے جو صحیح ہے اس میں نہ چلے حت تایوستہ جب تک کہ اس ٹوٹے ہوئے کو صحیح نہ کر لے اس کی اصلاح نہ کرے اس کو جوڑ نہ دے اس کو صحیح نہ کر لے اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب اللباس میں روایت کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار اٹھانوے یہی حکم جو جوتیوں کے لیے ہے وہی خفین کے لیے بھی ہے جیسے پچھلے جوتیوں کے لیے تھا وہ موزوں اور خفین کے لیے بھی ہوگا کہ موزے بھی جب آ پہنے تو پہلے دائیں میں پہنے خفین اور جوربین جو پہنے وہ دائیں میں پہلے پہنے اور بائیں میں اس کے بعد میں اور اتارتے وقت میں معاملہ الٹا ہو جائے خفین کے لیے کیا فرمایا من قطع شس ہی فلا شفی نالین واہدہ شس آئے جب تم میں سے کسی کی جوتیوں کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ جب تک کہ اس کو صحیح نہ کر لیں وہ ایک جوتی میں نہ چلے ولا یم شیفی خفن واحد اور ایک موزے میں بھی خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو وہ ایک خف پہن کر بھی نہ چلے امام مسلم نے اس کو کتاب و وزینہ میں روایت کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار لیکن مجبوری میں یہ جائز ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کا ایک پاؤں فریکچر ہے اب اس پہ تو جوتی پہن ہی نہیں سکتا ہے لیکن اس کو جانا ہے تو ایک پاؤں میں وہ پہن سکتا ہے یا کسی کے پاؤں میں زخم و مثلاً اب وہ زخم کی حالت میں اس کو نہیں پہن سکتا اس پہ بینڈیج لگا ہوا ہے پورا تو ایسی صورت میں بھی ایک پاؤں میں اگر اس کو کہیں جانے کی حاجت آ جائے ڈاکٹر کے پاس جانا یا کہیں اور یا مسجد جانا یا کسی ضرورت میں تو پھر ایسی صورت میں ایک پاؤں میں وہ جوتی پہن کر چل سکتا ہے بیساکی وغیرہ اس کے ساتھ میں اور پاؤں مڑا ہوا ہے کیسے پہنتی کی چلے گا اگر گنجائش نہیں ہے پہننے کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ اسلام کا عام قاعدہ ہے کہ عدرات تو بے با چیزیں جو منع ہوتی ہیں مجبوری کے وقت میں ان کی گنجائش نکل آتی ہے اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسان کی مجبوریوں کی مکمل رعایت موجود ہے شیخ ابن رحم اللہ فرماتے ہیں استخ نا مندا لکھما اداک یہ جو قاعدہ ہے کہ دو ہی جوتیوں میں آدمی چلے ایک میں نہیں اس میں استثنا ہے ایکسیپشن ہے ایسی حالت کے لیے جس میں انسان کے لیے ضرورت ہو مجبوری جس میں اس کے لیے حرج ہو ہوا ایسی صورت میں وہ پہن ہی نہیں سکتا اس ایک پاؤں میں جس میں زخم ہے فہونا نقل واحد ایسی صورت میں ہم ایسے شخص سے کہیں گے کہ اس مجبوری کی وجہ سے اس ضرورت کی وجہ سے کوئی حرج نہیں کہ تم ایک جوتی پہن کر چلو تو مجبوری میں یہ گنجائش ہے عام حالات میں نہیں اس میں کیا حکمت ہے ابن وسیم رحم اللہ فرماتے ہیں قال قائل من اگر کوئی کہنے والا کہے کہ اس میں کیا حکمت ہے ایک جوتی میں نہ چلنا ایک جوتی میں چلنے سے جو منع کیا گیا ہے اس میں حکمت کیا ہے نقول ذہب بعض اہل العلمی إلى أن من ذلك هو العدل بين أعضاء کہتے ہیں کہ بعض علماء اس طرف کہے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کے جو اعضا ہیں ان میں بھی انصاف کرے انصاف کا جو حکم ہے یہ عام ہے اور اپنی ذات کے ساتھ بھی ہم کو عادل کرنا چاہیے ہمارے بدن کا بھی ہم پر حق ہے حدیث میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا کہا تھا کہا کہ ولیجی کعلی کا, کا حق تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے ظاہر بات ہے ایک پاؤں کا حق ہے تو دوسرے کا بھی حق ہے اب ایک پاؤں کو ہم جوتی پہنا کر دوسری کو بغیر جوتی کے چلا رہے ہیں اگر بغیر کسی عزر کے ہیں تو ہم دونوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ ایک کے لیے اس میں تکلیف ہے ایک کے لیے راحت ہے جوتی پہن کے چلنا راحت ہے جوتی پہن کے چلنا بغیر اس کے چلنا تکلیف ہے اور اس میں اس کے لیے درد کا بھی امکان ہے کانٹا کر لگ جائے اور اس کی زینت سے بھی محرومی ہے تو یہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کہ کوئی دلیل. ایک ایسی چیز ہو جس سے معلوم ہوتا کہ گنجائش ہے تو کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے جسم کا بعض حصہ یعنی ایک جوت ایک قدم جو ہے اس میں جوتی پہنے ہوئے ہو اور دوسرے کو حافی یعنی ننگے پاؤں رکھے تو فتح دل جلال اکرام جو بلوغ المرام کی شرح ہے اس میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کتنا عظیم الشان دین ہے کہ اس میں انسان پر یہ بھی حکم عائد ہے کہ وہ اپنے جسم کے اعضاء پر ان کے ساتھ میں عدل و انصاف کرے کیونکہ جہاں دو ہیں وہاں عدل آئے گا دونوں ہاتھ ہیں دونوں پاؤں ہیں دونوں آنکھیں ہیں دونوں کان ہیں تو ان کے ساتھ میں انسان کو ان میں دونوں میں بھی عدل کرنا چاہیے کیونکہ یہ آزاد ہی عدل کا تقاضا کرتے ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے امام سنانی کہتے ہیں وقت رفوفی علتِ نہ بعض علماء نے مختلف اقوال ذکر کی ہیں اختلاف ہے اس میں کہ واقعی منع کیوں ہے یہ بات یاد رکھیں بعض لوگ ہر چیز کی علت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اگر سمجھ میں آتی ہے اہل علم سے ملتا ہو یا سراہ سے قرآن سنت میں علت ہو جیسے روزے کی علت ہے یا قصاص کی ہے یا نماز کی ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر علت ظاہر نہ ہو تو تعمیل کافی ہے علت کا جاننا زیادتی علم و ایمان کے لیے ہے لیکن اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ایک انسان کو چاہیے کہ اس حکم پر عمل کرے منع کی ہوئی چیز سے رکے تعمیل کے لیے شرط نہیں ہے کہ انسان کو علت معلوم ہو میرا جملہ یاد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وجہ معلوم ہو تو ہی عمل کریں گے وجہ نہ بھی معلوم ہو ہم کو بھروسہ ہے اللہ پر بھروسہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ ہے کوئی ایسا حکم ہم کو نہیں دیں گے جس میں ہماری خیر نہ ہو ہر حکم وہی ہے جس میں ہمارے لیے خیر ہے تو چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو آج دنیا میں بھی آدمی کوئی رشتہ دار چلو بیٹھو گاڑی میں جانا ہے کو کہاں جا رہا ہے نہیں چلو بیٹھ جاؤ آدمی بیٹھ جاتا ہے کیوں اس پہ بھروسہ ہے یہ میرا اپنا ہے لے جا کے قتل نہیں کرے گا مجھ کو کہیں نقصان نہیں پہنچائے گا کچھ اچھا ہی ہوگا چلو سرپرائز دے رہا ہے اس کے ساتھ بغیر منزل جانے اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے تو بعض اوقات اپنوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے جو, جس, جو ہمارا خیر خواہ تو ہم کو مان لینا چاہیے ہر چیز کی علت تلاش نہیں کرنا چاہیے ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں اگر معلوم ہو جائے علمی راستے سے ٹھیک خام خا کی عقل چلا کے علت نہیں بنانا چاہیے امام سنانی کہتے علت نہیں فقال بعض علماء نے کہا کہ جوتیاں جو ہیں یہ قدموں کی حفاظت کے لیے مشروع کی گئی ہیں ان کی وجہ یہ ہے کیوں پہننا ہے پاؤں کی حفاظت قدموں کی حفاظت کرو زمین میں کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے جسم کی حفاظت بھی ضروری ہے مالایت وقالا کہ ایک آدمی جب ایک پاؤں میں جوتیاں پہن کے جوتی پہن کے چلے گا تو ایک پاؤں تو سیف ہو گیا دوسرا اس کے لیے انسان کو خاص اہتمام کرے کرنا پڑے گا اور پریشانی ہوگی اس کو بچنا پڑے گا خصوصی طور پر ایک پاؤں بچے گا دوسرا ممکن ہے, نہ بچے سَجِيَتِ سِج سَجِيَتِ مَشْيَتِهِ وَلَا <الْعِفَار> کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب اس طرح سے چلے گا ایک پاؤں میں پہن کے چل رہا ہے تو جیسا چلنا چاہیے انسان کو سلیقے سے وہ نہیں چل پائے گا اس کے چلنے میں بھی بے ڈھنگاپن ہوگا اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح سے چلنے کی وجہ سے ایک جوتی سے وہ ٹھوکر کھا کے گر بھی جائے غفلت کی وجہ سے یا دھیان دے کر نہ چلنے کی وجہ سے وہ گر بھی سکتا ہے تو یہ جو ہے اس کی وجہ ہے کہ اس طرح سے انسان کو ایک جوتی پہن کر یا ایک چپل پہن کے نہیں چلنا چاہیے تو اس حدیث میں یہ بات ہم نے دیکھی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایک جوتی پہن کر یا ایک چپل پہن کے نہیں چلے یا تو دونوں اتار دے یا تو دونوں پہن لے بعض وہ ہیں تھوڑا ہی تو چلنا ہے تو منع جب ہوتا ہے تو تھوڑا بھی منع ہوتا ہے اور زیادہ بھی منع ہوتا ہے یاد میں کہ بھائی شراب منع ہے تو ٹھیک ہے جب نشہ بہت سے آتا ہے ایک گھونٹ تو پی لیتا ہوں چلے گا نہیں جس کا زیادہ منع ہے اس کا تھوڑا بھی منع ہے اللہ یہ کہ کوئی دلیل ہو گنجائش کی دلیل ہو چلیے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر چودہ ہم دیکھتے ہیں وانب نعم اللہ تعالیٰ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الله الى من متفق علیہ عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں منجر ثوبه خيلا جو گھمنڈ سے اپنی ازار یا اپنا لباس ثوب کا لفظ ہے سارے لباس اس میں اتے ہیں جو گھمن کے طور پر اپنا لباس زمین پر گھسٹتا ہوا چلے امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث میں دو چیزوں سے سختی سے منع کیا گیا ہے ایک ہے تکبر اور گھمن اور دوسرا ہے لباس کو اتنا لٹکانا جس سے وہ گھسٹے اس کو گھسٹ کے آدمی چلے زمین پر وہ گھسٹتا ہوا آگے جائے تو یہ جو چیز ہے اسلام میں منع ہے اس کو اسبال کہا جاتا ہے عام طور سے اسبال اظہار میں ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اسبال اور بھی چیزوں میں ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينظر اظہاری ولقمیسی یوم منجرہ امام ابو داود نس اور ابنما جان اس کو روایت کیا ہے سی جامع صغیر حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستر اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے الاسبال فی الازار والقمیس قمیص اسبال ازار میں بھی ہوتا ہے ازار اس زمانے میں لنگی جو ہمارے کہتے ہیں لنگی کو ازار کہا جاتا ہے ہمارے آج جو ہے ہمارے ملکوں میں اردو میں ازار کہتے ہیں پاجامے کو لیکن عربوں میں عام طور سے ازار جو ہے یہ تہبند جو ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں پر لنگی وغیرہ بھی کہا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تو تہبند جو ہے یہ اظہار ہوتا ہے صدیق کی حدیث میں بھی اس میں وضاحت آئے گی الزبا الفی اظہار تہبند میں بھی اسبال ہوتا ہے اور قمیص میں بھی ہوتا ہے اور امامہ میں بھی, بھی ہوتا ہے ضرورت سے زائد کپڑا لٹکانا ضرورت سے زائد کپڑا لٹکانا اس کو اسبال کہتے ہیں تو جیسے تہبند جو ہے ٹخنوں سے آگے چلا جائے ٹخنوں سے نیچے چلا جائے یہ اسبال ہے یا اسی طرح سے آستین ہے لباس ہے یا اسی طرح سے یعنی زائد انسان استعمال کرے جو شریعت کی حدود سے زائد ہو اس میں بھی ہوتا ہے جیسے مثال کے طور قمیص سے مراد جبا ہوتا ہے ہمارے یہاں قمیض شرٹ کو بھی کہتے ہیں عام طور سے قمیض جو عربی میں ہوتا ہے وہ جبے کو کہتے ہیں اتنا جبہ ہو کہ جو ٹخنوں سے نیچے چلا جائے تو وہ قمیص میں بھی ازار میں بھی اسبال ہوتا ہے اسی طرح سے امامہ میں بھی, بھی ہوتا ہے کہ آدمی اتلا لمبا چھوڑ دے جو حد سے زائد ہو جائے تو وہ بھی اس میں شمار ہوتا ہے منجر رمینا شی خویلا جو گھمن کے طور پر اس کو گھسٹتا ہوا چلے لم اللہ دھو الہم القیام اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا تک نہیں یعنی ایسا انسان اللہ رب العالمین کی طرف سے یعنی اکرام اور رحمت سے محروم رہے گا اتنا ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے کہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں تو یہ یعنی بہت سخت وعید اس کے لیے ہے امام ابوداؤد نسی اور نمباجا نے اس کو روایت کیا ہے ایک حدیث میں مزید وضاحت اس کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدے الازہی ولا ازار کی تہبند یا پینٹ یا پجامہ اس کی جو جگہ ہے آخری جگہ جس کو ہم کہیں گے نیچے سے یہ انصاف ثاقینی ولا تک ہے آدھی پنڈلی اور جو گوشت ہوتا ہے یا جو پٹھے ہوتے ہیں وہاں تک ہے بس نس تک ہے ف ان ابئیتا فلا فن ابیتا فم ان <الساق> اگر تو آگے کرنا ہی چاہے اس پر تو یعنی راضی نہ ہو تھوڑا اس سے نیچے اس پر بھی تو راضی نہ ہو تو بس پنڈلی سے تھوڑا اور نیچے تک ولا حق کالل کا ابئی لیکن آپ نے آگے کیا کہا آخر میں کہاں تک جانا ہے کہا ولا حق کالل کا ابئی تخنوں کا اظہار میں کوئی حق نہیں ہے تخنوں کا بدن کا جو حق ہے ڈھانپنا بدن کا حق ہے لیکن تخنوں کا اظہار میں کوئی حق نہیں ہے یعنی تخنوں کو پجا میں لباس پینٹ سے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے معلومات کے ٹخنوں سے نیچے نہیں جا سکتا ہے یہاں آپ نے نہیں کہا کہ تکبر کے طور پر جائز نہیں ہے لیکن بغیر تکبر کے جائز ہے آپ نے یہ سب کے لیے بات کہی ہے لہٰذا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بغیر تکبر کے بھی کیونکہ ولا حقل کابین اظہار کا مطلب ہوتا ہے متکبر کے لیے حق نہیں ہے اور غیر متکبر کے لیے حق ہے ایسا آپ نے کہا نہیں آپ نے ایک عام بات کہی جس میں تکبر کرنے والا اور بغیر تکبر والا دونوں شامل ہیں آپ نے کسی شخص کی صفت کے ساتھ ذکر نہیں کیا بلکہ مجرد کعبین کا آپ نے ذکر کیا کہ ٹخنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے اظہار میں نیک ٹخنے گناہ ٹخنے نہیں متکبر ٹخنے متواز تخ کوئی نہیں بلکہ ٹکنا عام انسان کے بارے میں آپ نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسبال کا حکم یہ غمن کے ساتھ مقید نہیں ہے آپ کو اشکال پیدا ہوگا پچھلی حدیث سے اس کو ہم آگے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ حدیث امام النس نے روایت کی ہے اور یہ صحیح روایت ہے سی الجام صغیر حدیث نمبر 6634 اسبال پر ایک اور وعید ہے ایک تو آپ نے دیکھا تکبر کے ساتھ ہے اللہ دیکھے گا تکلیف دوسری وعید کیا ہے آپ نے فرمایا ماں اسفل القابینی من الزاری ففنا وہ حصہ جو یعنی ٹخنوں سے زائد کپڑا لٹکایا ہوا ہو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا یعنی مراد یہ ہے کہ ایسا انسان جو ٹخنوں سے نیچے لباس چھوڑ دیتا ہے اس کے ٹخنے چھپ جاتے ہیں کھلے نہیں رہتے ہیں لباس سے اوپر والے لباس سے تو ایسا انسان جہنم میں جائے گا کوئی آدمی آشکال پیدا کر کے موزے سے بھی تو بہت سارے لوگ جو ہیں حرام کو حلال کرنے کے لیے چلا کے نکالتے ہیں اور لاجک چلاتے ہیں موزے سے بھی تو आ, جو موزے لٹکتے ہیں نیچے سے اوپر جا رہے ہو اوپر سے جو لباس پہنا جا رہا ہے تو وہ لباس اس کے لیے منع موضوع کے لیے منع نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں بارے میں اگر ہوتا تو آپ فرماتے حدیث نمبر پانچ پانچ ہزار پانچ سو انتیس اور یہ حدیث ازبال اللہ, اللہ کو پسند نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہ اللہ تعالی اسبال کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا نہیں بتا کہ تکبر والے یا بغیر تکبر والے عام بات آپ نے کہہ دی کہ اللہ تعالی اسبال قبر بہت سارے لوگ جو ہمارے ماڈرن زمانے کے ہیں یہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان دکھوں سے اوپر اٹھتے ہیں اور وہ اتنی چھٹ تک چھوڑے رکھتے ہیں اور نہیں نہیں علت تک کر بہن اگر یہ نہ مانے اور بھی تو اس کو نیچ کے رکھنا ہے تو کا بہن تک रही है। माज़े चाहता हूं, लेकिन आवाज बहुत हो रही है और बिलकुल स्लो आ रही है कोई बात नहीं बात नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं। اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ابھی خود گھمن کی چیز ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بال سے منع کیا اور یہ نہیں کہا کہ گھمن کے طور پر اسبال بری چیز ہے بلکہ آپ نے کہا کہ اسبال خود گھمنڈ کی چیز ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ گھمن کے طور پر منع کیا گیا ہے اگر ہمارے دل میں تکبر نہیں ہے تو ہم اس کر سکتے ہیں اس حدیث میں آپ نے فرمایا و ایا کا و اسبال الظہار انََ من المخیلا و اِن اللہ خب المخیلا آپ نے فرمایا کہ اسبال سے بچو اظہار میں اس لیے کہ وہ مخیلا ہے مخیلا گھمنڈ کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے فخر کی چیز گھمنڈ کی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے امام ابوداود نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر سات ہزار تین سو نو اور یہ حدیث صحیح ہے یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حدیثوں میں دو قسم کی وعید آئی ہے ایک یہ ہے کہ اسبال کرنے والا جہنم میں جائے گا اور دوسری وعید ہے کہ اس بال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا تک نہیں جیسا کہ اس باب کی بنیادی حدیث میں ہم نے بالکل المرام کی دیکھا یہ دونوں وعیدیں الگ الگ گناہ پر ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی یعنی تفصیل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عزرت المومنی الى نصف الساق مومن کا اظہار نصف پنڈلی تک ہوتا ہے یہ مردوں کے لیے ساری حدیثیں یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے بتانے ضروری سمجھتا ہوں خواتین کے لیے کہ وہ لباس کو اپنے چھوڑ دیں یہ مردوں کے لیے بات 아 رہی ہے کیونکہ ایزار یہ یہ مردوں کے لیے ہے اذرت المؤمن الى نسب الساق مؤمن مرد کا ایزار اس کا تہبند نس پنڈلی تک ہوتا ہے ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين تخنے اور نس پنڈلی کے درمیان جو حصہ ہے اس میں اس پر کوئی حرج نہیں کہ اس کا ایزار اس سے نیچے उतरे لیکن تخنے تک اس کے درمیان میں گنجائش ہے اس کے بعد نہیں ماکانا اسفل منل کعبین فهو فین نار جو حصہ یا جو شخص پینلی سے یعنی تخنو سے نیچے بھی ازار کو چھوڑ دے جو حصہ ازار سے چھپ جائے وہ جہنم میں ہوگا منجر ازاره بطرن لم ينظر الله الیہ اور جو شخص اپنا ازار غمن کے طور پر گھسٹتا ہوا چلے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا تک نہیں اب دیکھیں گے اس حدیث کو امام مالک نے معطا میں امام احمد نے اپنی مسند میں اسی طرح سے امام ابود ابن ماجہ ابن حبان اور امام البحقی نے روایت کیا ہے صحیح الجام الصغیر حدیث نمبر نو سو اکیس اور یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث میں دونوں وعیدیں جمع ہو گئی ہیں لیکن پہلی وعید ہے کہ جو اپنا لباس اس میں اسبال کرے اپنا ازار ٹخنوں کے پار پہنے اس کے لیے جہنم کی وعید ہے اور وہ انسان جو گھمن کے ساتھ میں اپنے ازار کو گھسٹتا ہوا چلے اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا تک نہیں تو ان دونوں وعیدوں کو الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گھمن کے ساتھ تو اور بھی شدید ہے کہ وہ اتنا برا انسان ہے کہ اللہ دیکھے گا تک نہیں اس کو لیکن اگر گھمن نہیں بھی ہے کیونکہ غمن کی بات بعد میں آئی ہے اس سے پہلے کا جو حصہ ہے اس میں گھمن کا ذکر نہیں ہے لہذا اس کو اس سے الگ کر کے مجرد اس بال پر اس کو اس کی اس کو کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا کہ اس بال کے لیے وہ عید فی ہی۔ اور گھمن کے ساتھ اضافی عذاب الگ ہے کہ اللہ اس کو دیکھے گا تکنیک قیامت کے لیے تو یہ بہت بھی. لیکن یہاں ایک بات رہ جاتی ہے وہ حدیث جو امام البخاری نے روایت کی ہے اپنی صحیح میں کتاب اللباس میں حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چوراسی پر ہے اور بھی جگہ آئی ہے اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا منجر رسوا جو آدمی گھمنڈ کے طور پر فخر کے طور پر اپنا لباس اپنا لباس لٹکاتا ہے تخن سے نیچے تک اللہ تعالی اس کی طرف دیکھے گا تک نہیں قال ابو بکر یا رسول اللہ ان احد ازاری ان من ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ رسول میری جو, جو تہبن ہے اس کا ایک آہ یعنی آہ پہلو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے یہ نیچے چلا جاتا ہے دھیلا ہو کے نیچے اور چلا جاتا ہے اللہ کہ میں اسے دو بار صحیح کروں اس کا لحاظ رکھوں اس کا خیال رکھوں بعض اوقات غفلت میں چلتے وقت میں کسی کا جی جی شیر میں आदूर आदूर जी जी شیخ, اس کو وائی فائی سے الگ کر دیتا ہوں شاید اس وجہ سے ہو رہا موسیقی موسیقی <تصفيق> فقال أبو بكر إنه يسترخي إزاري أحيانا فوق. يسترخي إزاري أحيانا أبو ٹھیک ابھی آواز آ رہی ہے السلام علیکم شیخ ابھی بہتر ہے جی جی جہاں سے <watermelon tongue> خیال رکھنا پڑتا ہے مجھ کو شیخ آواز نہیں ہو جو نہیں لٹکتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے تکبر ازار احیان... ہے جو... ازار... اس... تک... میری اظہار یا میرا نیچے تہبن سے نیچے چلا جاتا ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تو ان میں سے نہیں اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی دو بات ہم پر یاد رکھے एक तो ये कि उस आदमी में जो हमेशा कोशिश करके पहले ऊपर तैबंद बांध फिर वो नीचे खिसक के नीचे चला जाए और, और कभी कभी ऐसा हो इस اس میں اور فرق ہے جو دائمی طور پر اپنا پر آ رہی بلکہ ایک مجبوری میں وہ چلا جاتا تھا اس میں اور اس میں فرق ہے جو آدمی ارادے کے ساتھ میں ایسا لباس پہنے جو ٹفنوں سے نیچے جا رہا ہے اس کو معلوم ہے اس نے خود خریدائی ہے بلکہ ارادے بلکہ سے نیچے لیکن صدیق رضی اللہ کارن کا معاملہ اس نیچے نیچے نہیں تھا اس کو, اس کو سیدھا کرتے تھے تھے لیکن کبھی کبھی نیچے چلا جاتا تھا کیونکہ مسن احمد دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں کہا لسطمین ہو تم ان میں سے نہیں یعنی ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو گھمر لس کے طور پر ایسا پہنتے ہیں یا ان میں سے نہیں ہو جو جہنم کا جن کے لیے وہی سنائی جا رہی ہے تو اب یہ آدمی کیا اپنے آپ کو ان پریاس کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ آپ کی طرف سے ایک شخص کے لیے فکیلت اب وہ تم ان میں سے نہیں بارے میں کیا ہمارے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی ان میں سے نہیں ہو جیسے ہم لوگ صدیق نہیں ہے ہم کو نہیں معلوم تو ہم لوگوں کے لیے اس سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے استثنا اس میں سے اگر ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتا ہے اور کس وجہ سے آپ نے کہا یہ اس میں نہیں ہے تم ان میں سے نہیں ہو آپ نے اس طرح سے کہا لہذا ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اس حدیث سے ہم یہ دلیل لیں کہ ہم ایسا لباس پہن سکتے ہیں جو ٹکڑوں سے نیچے جاتا ہو ہاں کوئی پھر کہے کہ ہم گھمنڈ سے اگر پہنتے ہیں تو برا ہے ورنہ نہیں نہیں بلکہ گھمنڈ سے پہننا اور بھی برا ہے اور بغیر تکبر کے انسان کا اسبال کرنا یہ بھی برا ہے کبیرا گناہ کی اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ہے ہم حدیث نمبر 15 بھی مکمل کر لیتے ہیں وَعَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال, اِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِ وَإِذَا شَرِبَ بِشِمَالِهِ بِشِمَالِهِ انہی سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ, وسلم اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احدكم تم میں سے جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے وہ ادا شریبہ فلیشربی اور جب پیئے دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے پی پر ان شیتان شماری شمالی کہ شیتان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی پیتا ہے. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس حریث میں دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا حکم ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ شیتان ایسا کرتا ہے اس کی علت بتائی گئی کہ ایسا کیوں کہ ہم کو بائیں हाथ کھانے پینے کے بجائے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے ابن ماجا کی روایت میں ممانعت کی سراہد بھی موجود ہے آپ نے فرمایا لکل بشمان بائیں ہاتھ سے مت کھاؤن شیتان یا اقلوبشمان اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اس حدیث کو امام ابن ماجا نے روایت کیا ہے حضرت جابر سے روایت ہے اور سی الجام صحیح سات ہزار اور حدیث صحیح ہے عبداللہ ابن محمد اپنے گھر کی یا اپنے قبیلے کی خاتون سے روایت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور میں بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی وہ کن تو اور میں ایک ایسی عورت تھی جو دائیں سے زیادہ بائیں سے کام کر پاتی تھی ایسا انسان جو دائیں بائیں دونوں ہاتھ سے کام کر سکے اور بائیں ہاتھ سے زیادہ کام کرتا تو کہتی کہ میں ایک ایسی عورت تھی جو بائیں ہاتھ سے زیادہ جس کا کام ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور سقاط لقمہ اور میرے ہاتھ سے جو لکمہ تھا وہ لکمہ گر گیا شمالی وقت لکی بائیں ہاں سے مت تھاؤ جبکہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے دائیں ہاتھ بنایا اقال قد اط لکھ لکی یمین جبکہ اللہ نے تمہارے لیے دایا ہاتھ چھوڑ رکھا ہے قال فتحولت فما بعد فرماتی ہیں کہ اس کے بعد تحولت شمالی یمین میرا بایاں ہاتھ دایا بن گیا یعنی جیسے میں دائیں ہاتھ سے کم اور بائیں ہاتھ سے زیادہ کام کرتی تھی معاملہ برعکس ہو گیا، اب دائیں ہاں سے میں کام کرنے لگی فما تو دیہا بعد، اس کے بعد میں نے بائیں ہاتھ سے کبھی کھانا نہیں کھایا امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور المسلمہ میں شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی اور آپ نے بائیں ہاتھ سے کھانے والے کے ہاتھ پر مارا یہاں تک کہ لخمہ بھی گر گیا کا مت کھاؤ اس ہاتھ سے تو انسان کو چاہیے کہ اس کا خاص خیال کرے خود بھی نہ کھائے اور گھر میں بھی اپنے خاص طور سے جو ماتحت ہیں بچے ہیں مثال کے طور پر ان کو خاص طور سے اس کی تاکید کرے کہ وہ بائیں ہاتھ سے نہ کھائے بلکہ دائیں ہاتھ سے کھائے عمر ابن ابھی سلمہ کہتے ہیں کن تو فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا لڑکا تھا کم عمر وقانت و فی اور میرا میں پوری پلیٹ گھومتا تھا آپ اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا اے لڑکے اللہ کا نام لو بسم اللہ کہو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے اپنے قریب سے کھاؤ کہتے ہیں کہ فما ذالت قیمتی اس کے بعد سے ہمیشہ میرا کھانے کا انداز طریقہ سلیقہ یہی ہے میں ایسے کھاتا تھا دائیں ہاتھ سے کھاتا تھا بسم اللہ بول کے کھاتا تھا اور اپنے قریب سے کھاتا تھا امام بخاری نے الق میں حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پر اور امام مسلم نے الشریبہ میں دو ہزار بیس پر اس کو روایت کیا ہے سلم ابن اکوا رضی اللہ و تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان اکل عند رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھا کھانا کھا رہا تھا آپ نے اسے سے کہا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ قال اللہ استطح اس نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے کال اللہ آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا تم سے ہاں تم سے نہیں ہو سکتا صاحب کہتے ہیں جو اس طرح سے کہا سوائے گمنڈ کی اور کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں تھی سیدھے ہاتھ سے کہ اس کے بعد سے کبھی بھی اس کا دائیاں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا یعنی اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا ایسا آپ نے کہا تم نہیں کر سکتے آپ نے ڈانٹ کے کہا یا گویا کہ آپ نے تو نہ پائے ایسا تو یعنی اس طرح سے آپ نے اس کو گویا کہ ایک سختی سے بات کہی اور اللہ تعالیٰ نے بات قبول کر لی اس کے اس بات پر اس کو باقی کر دیا کہ دایا ہاتھ سے نہیں کھا سکتا نہیں کھا سکتا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اس کے بعد سے کبھی بھی وہ سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکا اس کا منہ تک کبھی نقمہ یا ہاتھ اٹھا نہیں تو یہ, یہ حدیث بتاتی ہے کہ کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے مخالف عمل کرتا ہے اللہ رب کی سزا اس کے لیے دنیا میں بھی ہوتی ہے نہ صرف یہ آخرت میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی سے نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے موت سے پہلے بھی دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا عقاب اور عذاب اور سزا مل سکتی ہے لہٰذا سیدھے ہاتھ سکھانا کیا مشکل کام ہے لیکن گھمن کی وجہ سے اس نے ایسا نہیں کیا تو تکبر کی بھی برائی اس میں ہے اور بائیں ہاتھ سے کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مان لیتا تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ گھمنڈ میں آیا اس لیے یہ نقصان اس کو ہوا اس حدیث میں بتایا گیا کہ شیطان جو ہے یہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے لہذا اس کی علت یہ ہے کہ ایک انسان کو شیطان کی مشابہت نہیں اختیار کرنا چاہیے بلکہ جتنے بھی فاسقین ہیں کفار ہیں مشرقین ہیں بے دین لوگ ہیں ان میں سے کسی کی بھی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منتشب بہاب قومن فومین جو جس کی مشابہت اختیار کرے سملرٹی اختیار کرے جس کا جس کی چال ڈھال جس کا طور طریقہ اپنائے انہی میں سے ہے معلومات کہ مشابہت کی وجہ سے انسان کا شمار انہی میں ہوتا ہے تو ایک انسان اگر شیطان کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اپنے خال اور اپنے معال دونوں کے اعتبار سے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی لہٰذا ایسے فاسقین اور ایسے بے دین لوگوں کی مشابہت سے بچنا چاہیے امام ابو دعود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور سیر جامع شعیب میں 6149 پر ایک حدیث موجود ہے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ ہم شیطان کی مشابہت اختیار کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یادین ولا تب تب او خطوات شیطون ان لکم عیدب و مبین ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ ولا تب او خطوات شیطون اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو ان مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے صورت البقرہ آیت نمبر دو سو آٹھ خطوات کہتے ہیں خطوط خطوہ کی جمع ہے خطوہ کہتے ہیں چلنے کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں امام توری کہتے ہیں خطوط فم خطوہ بین قدماشی جو چلنے والا ہے اس کے قدموں کے درمیان جو ف... یعنی دو آنے و... اگلے اقدام میں جو فاصلہ ہوتا ہے یا جو بھی حصہ ہوتا ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے عملو شیطان, شیطان کا عمل ہے یعنی شیطان کا عمل مت کرو شیطان کا عمل مت کرو اس ایز سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جو اعمال شیطان کرتا ہے اسے بچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ پیو بائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو مت کیوں اس لیے کہ شیطان ایسا ہے, ہے لہٰذا شیطان کی مشابہت سے بچنے کے لیے بھی ہم کو بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے بچنا چاہیے ورنہ یمین سے اپنی جگہ یہ ثابت ہے کہ آدمی کو کھانا پینا دائیں ہاتھ سے ہی کھانا چاہیے اور پینا چاہیے تو یہ حدیث بھی بہت اہم تھی جس میں ایک ادب کھانے پینے کا ذکر کیا گیا ہے آخری حدیث میں ذکر کرتا ہوں تاکہ بات ہماری مکمل ہو جائے بن عن ابيه عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل و شرب و تصدیف ابو دعود و احمد و البخاری امر ابن اپنے باپ سے و اپنے دادا سے یعنی خود اپنے دادا سے امر ابن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل و شرب و تصدکا پی پہن اور صدقہ کر پی گئی ریسرفنگ والا مکیلا اسراف اور گھمن سے بچتے ہوئے ان راہوں سے بچتے ہوئے ان میں آ, جاتے جانے سے بچتے ہوئے یہ چاروں کام تو کر کھا پی اور پہن اور صدقہ بھی کر لیکن اشراف سے بچ اور گھمنڈ سے بچ اس کو ابوداؤد الرحمد نے روایت کیا اور امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے امر ابن شعیب آن ان جدیہی جو ہے مراد راوی جو ہے ابن ابن نما ہے یہاں پر دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے ایک اسراب اور دوسرے مخیلہ اسراب کہتے ہیں حدیں پار کر جانا اور مخیلہ کے معنی ہے گھمنٹ ان دونوں چیزوں سے حدیث میں منع کیا گیا ہے بھی ایک اعتبار سے اصرافی کی ایک شکل ہے اسی کے ذمن میں آتا ہے کہ انسان اپنی حد پار کر جائے جو حد اس کے لیے ہے اس سے آگے بڑھ کے اپنے کو اور اونچا سمجھنے لگے دوسروں کو چھوٹا اور اپنے اپنے کو اعلیٰ سمجھنے لگے جو اس کی اپنی اصل حیثیت ہے اس سے زیادہ وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ کلو و شربو ولاف المصرفین کھاؤ پیو اور حد پار مت کرو اللہ تعالی حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اسراف کے معنی کیا ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں ول اسراف ہو مجا وزۃ فی کل فی الن او قول و اشحاب کہتے ہیں کہ اسراف حد پار کرنے کو کہتے ہیں چاہے وہ قول میں ہو یا فعل میں ہو کسی بھی بات کرنے میں عمل کرنے میں حد پار کر جانا اس کو اسراف کہتے ہیں لیکن عام طور سے اسراف کا لفظ جو مشہور ہے وہ انفاق میں ہے یعنی خرچ کرنے کے تعلق سے آتا ہے کہ فضول خرچی جس کو کہتے ہیں تو فضول خرچی جو ہے یہ قول و عمل سب میں ہوتی ہے لیکن صدقات وغیرہ میں یا خرچ کرنے میں زیادہ تر اس کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے کہتے ہیں المخیل وزنی اویمہ وہی ابھی مانا الخا وہ تکبر مخیلہ عظیمہ کی طرح بولا جاتا ہے اس کے وزن پر ہے اور یہ خیالہ کے معنی میں ہوتا ہے اور وہ تکبر ہے یعنی تکبر سے بھی ہم کو منع کیا گیا ہے اسی طرح سے کہتے ہیں فتح الباری میں ابن حجر رحم اللہ وَمُجَاوَزَتُ الْحَدِّ تَتَنَاوَلُ مُخَالَفَةَ مَّا وَرَدَ بِهِ شَرْعُ فَيَدْخُلُ الْحَرَامُ وَقَدْ يَسْتَلْزِمُ الْإِسْرَافُ الْكِبْ کہتے ہیں کہ حد پار کر جانا یہ ان تمام چیزوں کے لیے بولا جا سکتا ہے جن میں انسان فید خل الحرام شرم شریعت میں جو چیزیں وارد ہے ان کی مخالفت کرنا اصراف ہے اور اس میں سارے حرام داخل ہو جاتے ہیں یعنی حلال سے آگے بڑھ کر حرام میں حرام کھانا حرام پینا حرام پہننا اور حرام میں خرچ کرنا اشارہ کا سارا کیا ہے اشراف یعنی فضول خرچی کس کو کہیں میں جس کو اسراف کہا گیا ہے وہ کیا ہے کھانے پینے میں اصراف کیا ہے انسان حرام کھائے حرام پیے پہننے میں اصراف کیا ہے حرام پہنے خرچ کرنے میں اصراف کیا ہے انسان حرام میں خرچ کرے تو ایک شکل جو ہے وہ محرمات میں کھانے پینے یا پہننے اوڑھنے اور اسی طرح سے خرچ کرنے میں اس کو اسراف کہا جائے گا اور کہتے ہیں کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ قبر بھی اسراف میں داخل ہے وہ بھی حد پار کر جانا ہے وہ بھی بندگی کی حد پار کرنا کیونکہ تکبر خاص ہے اللہ کے لیے اب انسان اپنی بندگی کی حد پار کر کے اپنے آپ کو رب جیسا بنانے کی کوشش کرے وہ مالک بننے کی کوشش کرے تو یہ جو ہے گھمنٹ کی یعنی صورت ہے لیکن کھانے پینے میں اسراف یہ نہیں کہ آدمی صرف حرام کھائے تو اسراف کا احتکاب کرے گا بعض اوقات انسان یعنی کھانا ضائع کرے مثلا ایک آدمی جیسے بہت ساری دعوتوں میں ہوتا ہے آدمی اپنے ہاتھ سے لے کے کھاتا ہے اب آدمی اتنا لے لے کہ وہ کھا نہیں سکتا ہے اب کھائے گا نہیں تو وہ پھینکنے میں جائے گا تو جتنا کھانا ہے اتنا اگر آدمی نہیں لیتا ہے اس سے ضائع دیتا ہے اور وہ ضائع ہوتا ہے تو یہ بھی صرف ہے یہ لینے کے اعتبار سے بھی اور برتنے کے اعتبار سے بھی یعنی کوئی آدمی کسی کو بعضوں میں عادت ہوتی ہے کھانا کسی کو کھلا رہے ہیں دھوت میں تو بہت زیادہ اس پر ڈال دیتے کھاؤ جب کہ جان رہے ہیں کہ وہ نہیں کھا سکتا آپ یعنی اس سے زیادہ نہیں ہو سکے گا اس سے تو اب کیا ہوگا یا تو وہ زبردستی کھا کر تکلیف میں آئے گا یا پھر یہ کہ وہ نہیں کھا, کھا گا اور طرح سے وہ بچا ہوا کھانا چھوڑ دے گا اور کوئی دوسرا بھی اس کو نہیں کھائے گا اور وہ پھینکنے میں چلا جائے گا تو ڈالنے والا کھلانے کے اعتبار سے گناہ گار ہوگا تو یہ بھی بات ہے کہ ایک انسان کو اسراف نہیں کرنا چاہیے تو کھانے پینے میں بھی ہے اسی طرح سے اس بال بھی اشراف کی سورج ہے ایک انسان لباس میں اتنا زیادہ پہن لے کہ جو حد پار کر جائے ٹکنوں سے زیادہ پہننا یہ شراف ہے تو یہ بھی اشراف ہے اسی طرح سے مرد کا ریشم پہننا یہ بھی شراف خد پار کرنا ہے کیونکہ اس کے لیے وہ منع ہے عورتوں کے لیے ریشم کی گنجائش ہے لیکن مردوں کے لیے ریشم حرام ہے اسی طرح سے ندالی کا خوام اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے فضول خرچی نہیں کرتے ولم یقرو اور اس میں یعنی دنگی بھی نہیں کرتے ہیں یا بخل بھی نہیں کرتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ان کا معاملہ ان دونوں کے درمیان عدل پر قائم ہوتا ہے قوامہ سے مراد یہاں پر ہے کہ وہ عدل پر قائم رہتے ہیں تو اس تعلق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم المؤمنون یہ ایمان والے وہ بنتے ہیں لَا يُسْرِفُونَ فَيُنْفِقُونَ فِي مَعَصِيَتِ اللَّهِ یہ حد اشراف نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کی معاشیت میں خرچ میں اقتار بھی نہیں کرتے ہیں، کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے حق میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیں زکات نہیں دے رہا آدمی تو یہ کیا ہے یہ بھی ممنوع ہے یہ بھی حرام ہے تو دونوں کے درمیان رہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی معاشیت میں خرچ نہیں کرتے اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے خرچ کرنے کا جن میں اس پر لازم ہے خرچ کرنا ان سے ہاتھ روکتے بھی نہیں بلکہ درمیان میں رہتے ہیں جہاں خرچ کرنا ہے وہاں برابر خرچ کرتے ہیں جہاں نہیں کرنا ہے اس سے رک جاتے ہیں تو یہ ابن جری قبری نے اس کو روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے خیال کے تعلق سے ابن ابن الفیر رحم اللہ کہتے ہیں وخلام وبر ولعج تکبر اور عجب کو کہتے ہیں تکبر کہتے ہیں کہ دوسروں کو حقیق سمجھنا یہ تکبر ہے اور خیالہ کہتے ہیں عجب کہتے ہیں اپنے کو کسی صفت کی وجہ سے اعلی سمجھنا دونوں میں قدرے فرق ہوتا ہے لیکن دونوں ایک ہی سکے کے دونوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ تکبر یہ ہے کہ اس میں دوسروں کی حقارت بھی آ جاتی ہے لیکن عجب میں اتنا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ پر تعجب کرتا ہے اپنے آپ کو پسند کرتا ہے اپنے آپ کو اعلی سمجھتا ہے دوسروں کے مقابلے میں چاہے وہ دوسروں کی تحقیر نہ کر لیکن اپنے کو برتر سمجھنا اپنی کسی خوبی کی وجہ سے میں میں ہوں اس طرح سے سمجھنا میرے جیسا کوئی نہیں ہے تو اس طرح کی بات جو ہے عجب ہے لیکن تکبر میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے گھٹیاں ہیں دوسرے حقیر ہیں کم تر ہیں یہ احساس یہ جمع ہو جانا یہ تکبر ہے جو اور زیادہ برا ہے اللہ کی نبی بہی اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا تھا جل جلو فل اور قیام وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا امام البخاری نے احادیث الانبیاء میں اس کو روایت کیا معلوم ہوتا ہے اسمالمتا کہ پچھلے دور کے کسی شخص کی بات ہے کہ وہ گھمن کے طور پر اپنے اپنے لباس کو زمین پر رگڑتا ہوا چل رہا تھا اس کے غرور کی وجہ سے اللہ تعالی نے ناراض ہو کر اس کو زمین میں دسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا یعنی چونکہ وہ ترفع چاہتا تھا اونچا بننا چاہتا تھا اس کو نیچا کر دیا اللہ نے اتنا نیچا کہ زمین میں دھستا چلا جائے گا تو اللہ کے ہاں تکبر والوں کے لیے ذلت ہے تو یہ حدیث بخاری میں ہے, اور میں اور منع ہے اور زندگی کے تمام امور میں یہ چیز منع ہے گھمنٹ اللہ کو پسند نہیں انسان کو چاہیے کہ اصراف اور تکبر دونوں سے بچتے ہوئے وہ اپنی حاجات کو پورا کرے اور اس کے ساتھ بھی وہ دوسروں کی حاجات کی طرف متوجہ ہو اس پر خرچ کرے اس میں بھی یہ نہ ہو کہ کوئی مثلا بیوی چاہ رہی کہ کوئی حرام چیز لا گھر میں ٹیلی ویژن لا کے لگا دو تاکہ فلمیں دیکھیں اب لا کے بہتر سے بہتر لگا رہا ہے ہائی کوالٹی کا ایٹ کے اس میں لگا رہا ہے تو اب سارے لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اس میں فلمیں دیکھ رہے ہیں نہیں آدمی کو چاہیے کہ یہ اشراب ہے کہ حرام میں اگر کر خرچ کرتا ہاں ایک آدمی ولیمے کی دعوت کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ کھائیں امیر بھی کھائیں غریب بھی جتنے ہیں پورے بستی کے علاقے کے سب کھائیں آتے یہ شراپ نہیں ہے ہاں یہ کہ اگر کھانا پھینکا جا رہا ہے اس طرح سے برتا جا رہا ہے یہ شراپ ہے تو چیزوں کو ضائع کیا جائے یہ شراف میں شامل ہوتا ہے ضرورت سے زائد لیکن ہر ایک کی ضرورت الگ ہوتی ہے کسی کے لیے ایک چیز کافی ہوتی ہے کسی کے زائد چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک شخص کے لیے وہی شراپ ہوگا دوسرے کے لیے نہیں جس میں کفایت ہے بس کافی ہے. زبردستی آدمی ایک آدمی ہے وہ یہاں وہاں سے پیسے جمع کر کے خرچ کر کے ایک سے زیادہ چیزیں حاصل کر رہا ہے جبکہ ضرورت نہیں ہے اس کو اس اسرا آپ میں شمار ہو رہا ہے لیکن ایک آدمی بہت مالدار ہے اس کو ضرورت پیش آتی چیزوں کی وہ ایسی زندگی جی رہا ہے جہاں ضرورت پڑتی ہے خاندان کے اعتبار سے رشتے داروں کے اعتبار سے ایک سے زائد چیزیں خرید رہا ہے کمرے بنا رہا ہے یا جس طرح کی چیزیں ہیں ضرورت اس اور وہ خرچ کرتا ہے تو اس میں اشراف نہیں تو یہ باتیں ہم نے کتاب العدب میں باب الادب میں ان شاء اللہ مزید باتیں ہم آنے والے دروس میں دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے کتاب الدب آج الحمد للہ ساری حدیث کو پہنچی ہیں اور انشاءاللہ اللہ اگلے درس سے باب البر و نیکی اور سیرا رحیمی کباب یہ انشاءاللہ اللہ اس کی شروعات کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو ان تمام آداب پر عمل کرنے کی توفیق دے جو ہم نے اس کتاب کے ذریعے سنا ہے اور شیخ نشر شرح کے دوران اس کی وات فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر برے کام سے ہر بری عادات اور بری چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آمین انشاءاللہ کچھ اللہ دورانے شرح آواز وغیرہ کٹ رہی تھی شاید اس کا پرابلم تھا نیٹ وغیرہ کا تو انسان کے بس میں نہیں ہو جاتا ہے شیخ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہی کیا کم ہمارے لیے کہ ہم لوگ سعودی عرب اور پوری دنیا کے اندر بیٹھ کر رکھے شیخ سے استفادہ کر رہے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے تو کبھی کبھی اس طریقے سے اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو یعنی انسان دہن میں رکھے کہ ہو سکتا ہے ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں تو بہرحال کتاب الجامع میں پہلا باب اختام کو پہنچا اور انشاءاللہ شاء اللہ باب البر سے ہمارے اگلے نشست کی شروعات ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو نیکی پر قائم رکھے آمین وہ جزاک اللہ خیر اور شیخ کے ان تمام کلمات کو ان تمام علمی باتوں کو اللہ تعالی ان کے میزان حسنات بھیجئے تھے اور اللہ تعالی ہمیں اور زیادہ شیخ سے مزید دیر حاصل کرنے کی توقع جامع جزاکم اللہ خیر وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السّلام علیکم okay. yeah.